علا حکم ملا لوگوں تمہارا پردگار بس اکیلا ایک وہی اللہ یہ ہے توحید کے دعوے کا اعادہ یہاں سے اور یہ اسی لیے کرتبی نے یہاں پہنچ کے لکھا ہے کرتبی رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر تھے اندلس کرتبا کے رہنے والے تھے کرتبی کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ نے اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے کے بعد اپنی واحدانیت کا ذکر کیا کہ یہودی خدا کی توحید کو چھپاتے تھے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کو چھپاتے تھے نا تو اللہ تعالی نے فرمایا ان پہ لانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چھپاتے تھے اللہ کی توحید کو چھپاتے تھے قبلے کی جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا مذاق اڑاتے تھے حد ہو گئی اللہ نے فرمایا لوگو تمہارا پرردگار ایک ہی ہے لا الہ اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں الرحمن الرحیم بلا بے حد و حساب مہربان کرنے والا بار بار رحم فرمانے والا اور اس کے بعد کی آیت میں اپنی توحید کے عقلی دلائل دیے اور یہاں سے اس شرک کے رد کا آغاز ہوتا ہے جو فیلی طور پر لوگ انجام دیتے ہیں ایک ہے شرک عقیدے کا اعتقاد کا کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے اور ایک ہے اس پہ عمل کرنا یعنی اس بت کے لیے اس چیز کے لیے جو بھی جو بھی معبود اس نے بنایا ہے اس کے ساتھ پیسہ خرچ کرنا اس پر اپنی تعظیم کو خرچ کرنا اس کے سامنے سجدہ کرنا اللہ نے ان چیزوں کا رد کو یہاں سے شروع کیا ہے تشریف انشاءاللہ کل آ جائے گی لیکن اس آئٹ کے بعد آہستہ آہستہ بات اب ادھر کو چل رہی ہے کہ شرک فیری کی نفی کی جا رہی ہے کہ اپنے افال میں بھی شرک کو نہیں داخل کرنا شروع یہاں سے کیا ہے واہ اللہ الاحم واحد اور تمہارا پر ادھکار اکیلا الہ ہے لا الحلہ الٰہ. علاوہ کوئی اللہ نہیں اب واہ بے حد مہربان ہے الرحیم بار بار رحمت کرنے والا ہے